الحمد لله رب العالمين ولا والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد وفرق قال بسم الله الرحمن الرحيم سدق اللہ کا قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ کلو کا بِالْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا وخلا بِالْقُرْآنِ نار القرآن قرآن بِالْقُرْآنِ اللہ تعالیٰ تبارکہ فی شان حبیبی مخبرم و آمیرم این اللہ و ملائکہ تہو سلینا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم صلی زمد اترام زمد اترام شام ممت ممتشم سام عالی متبدت ذیوقار غلامہ کرام مشاخ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے ماہ الحمد حضور علیہ السلام کے خیا انور عوان سے جو گفتگو شروع کی گئی تھی اس کا کچھ حصہ آج آپ کے خوشگزار کروں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلم حق نازل فہمائے حضرت سید و نا رضی المتضادی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے رتب السان بخ مدواز سے بلیہ حضور علیہ السلام کے سر انور کا کریم کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حسن کا بیاں اور ان کا تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک اور حضور کا سر انور کشادہ تھے حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالی عل فرماتے ہیں کان حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند اس اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی داڑھی انتہائی سیاہ تھی حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حلکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا حضور نے خزاب لگایا تھا فکالا تو حضرت انس فرمانے لگے لم بلغل خطابہ کانفی لہ یا تہی شاہ کہتے ہیں کہ خزاب لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی حضور کی مبارک داڑی میں حضور کے بالوں میں چند بال تھے جو سفید تھے وہ کتنے تھے اس کے بارے میں محدثین نے احادیث بیان کی ہیں حضرت ہند بن ابی ابھی رضی اللہ تعالی حسنین کریمین کے ماموں لگتے ہیں آل آل آل حضرت القبر رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں حضور علیہ السلام کا حلیہ سب سے زیادہ انہوں نے بیان کیا ہے آل آل آل حضور کے بصاف سے حلیہ نگال تھے کہ حسن و جمال کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کان رس اللہ صلی اللہ علیہ حاڑی اور داڑی مبارک کے بالوں کے حوالے سے لہیا تہ عشر شا رتن بہ د حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں میں وہ داڑھی کے بال ہوں یا سرحد ور کے کہتے ہیں کہ بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے بعض نے اٹھارہ کہا ہے اور بعض نے بیس کہا ہے ایک روایت کہیں میں نے بائیس کی بھی پڑھی ہے تو اٹھارہ سے لے کر بائیس تک حضور کی مبارک داڑی میں اور حضور علیہ السلام کے سر میں سفید بال تھے اور وہ بھی حضور کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے اور دونوں کانوں کے نیچے ان جگہوں پر یہ بال تھے اور وہ بھی جب حضور تیل لگاتے تو ان کی سیاہی ہی سیاہی نظر آتی ان کی سفیدی نہیں نظر آتی اس لیے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خضاب نہیں لگایا سرخ مہندی کا وسمہ حضور نے کبھی فرمایا ہے خدا کریم علیہ السلام کی مبارک گاڑی ہر لحاظ ہاں سے خوبصورت تھی امام ترمزی نے اس روایت کو بیان کیا ہے قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ. یا حضور من لحیتہی من عزدہا و طولہا بسرین حضور علیہ السلام داڑی کے دائیں بائیں سے اور سامنے سے حضور طول و عرصتے بار لیتے تھے یعنی داڑی مبارک کو سنبار کے رکھنا سننا تھے اشار فرمایا من کانا لہو شار فل یو کریم ہو جو بال رکھے تو پھر ان کو سنوار کے بھی رکھیں سنوار, آآ سنوار آآ کے رکھنے میں اس کی حجامت ٹھیک ہو اس کو تیل لگائے اس کی تشریح کریں یعنی بالوں میں کنگھی کرے عروع اشلاق وسلام کی مبارک جو داڑھی شریف تھی وہ بالکل جو ہے وہ سیدھی تھی اور اس میں ہلکے سے خام تھے داڑی کو جو لوگ جو ہیں وہ گانٹھیں دیتے ہیں حضور نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا من عقیدہ لکھ جاتا ہوں بری محمد امبری کہ جو اپنی داڑھی کو عقب دے گانٹھے دے منڈیاں بنائے فرمایا کہ اس سے اللہ کا نبی بیزار ہے اس لیے داڑھی میں ترسیل اور اس میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام اس, طرح اس کو کنگھی فرمایا کرتے تھے اور تیل داڑھی مبارک کو لگایا کرتے تھے اور طول و ارض سے داڑھی مبارک کو لیا کرتے تھے حضرت امداد بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کانا ابن و امارا ایزا حجا او تامارا کابادہ آلہ لکھ جاتے ہی فمافت اقازہ ہو علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو کتنا لیتے تھے اس کی چونکہ حدیث میں تشریح نہیں ہے اور تسریح نہیں ہے تو صحابی کا عمل ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کیا کرتے یا عمرہ کیا کرتے تو داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور جو زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے و روب یا مسل و ظال کا ان ابی حضرت ابو حضیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی روایت ہے یہ روایت حضرت امام بخاری نے اپنی صنعت کے ساتھ اپنی صحیح میں روایت کی حضرت ابو کھافا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرانی جب فتح مکہ کے موقع پہ وہ انہیں حضور کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیت اسلام کی یہ صرف شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حاصل ہے کہ ان کی چار پشتے سے حابی خود صحابی والدین صحابی اولاد صحابی اولاد کی اولاد سے حابی چار پشتیں شرف صحابیت سے ممتاز ہوئی تو اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی انہوں کو جب لے کر کے حاضر ہوئے تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا نو و خاص تم وہ اشارہ بے حضور ہمارا اگر تم اس کو لے لیتے تشوا لیتے حضور نے داڑھی کے مختلف کنارے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا داڑی کو کھلا چھوڑنے کا حکم بھی ہے لیکن اس انداز میں کہ داڑھی کا چہرے کے مطابق حسن جو ہے وہ برقرار رہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے خالف المشرقین وفید اللہ وف الف مشرقین کی مخالفت کرو داڑھی کو چھوڑ دو اور موچھوں کو پست کرو یہ یزت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور سے جو صحابی روایت کر رہا ہے وہی صحابی حج کے موسم میں اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر کے جو مٹھی سے زائد ہے اس کو کاٹ رہا ہے اب اس عنوان کے ساتھ ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی سنت کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے شاد فرمایا من تمسکا بسنتی اند فساد امتی فلاح اجرو میات شہید جس نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس کو سو شہیدوں کا سبا بتایا اگرچہ یہ صرف داڑھی کے بارے میں نہیں ہے حال حضور کی اس سنت کے بارے میں ہے سنت کو ترک کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو سو شہیدوں کا ثواب اس شخص کے لیے ہے ایک شہید کا ثباب یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل قبل اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جائے تو شہید کا جو درجہ ہے وہ حد و حساز سے باہر ہے اب جو شخص حضور کی سنت کو فساد امت کے زمانے میں زندہ کرتا ہے اس کو ایک نئی سو شہیدوں کا سوال کیونکہ مشکل تو ہے بہت سارا بندہ کہتا جی میری دفتری مجبوری ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا بھی میری عمر نہیں ہوئی میں نے کہا عمر نہیں ہوئی تھی تو آئی کیوں ہے ایک بندہ کہنے لگا جی میری بیوی نہیں مانتی میں نے کہا تو ابھی تک بیوی کا فاتح نہیں بنا تو نے آگے جا کے کیا کرنا ہے تو کئی کئی رکاوٹیں شیطان مختلف رنگوں کے اندر انسان کو حضور علیہ السلام کی اس پیاری سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میں عز کروں کہ داڑی شریف صرف حضور کی نہیں ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کی سنت ہے حضور کے تمام صحابہ کی سنت ہے اور حضور کی امت کے تمام اولیاء کی سنت ہے حضور علیہ السلام کی یہ سنت اتنی پیاری ہے کہ آقا کریم علیہ سلات و کی مبارک کی سنت سے حضور کے پیار کا عالم کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے کہ حسر و پرویز کے دو قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں حضور نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ تم نے یہ اپنی شکل کیا بنا رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداوند بند خسر و پرویز نے ہمیں داڑی منڈانے کا حکم دیا ہے حضور غصے میں آ گئے فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا دہلی میں ایک بزرگ تھے خواجہ مرزا قتیم بہت اچھے شاعر تھے فارسی کے اور ان کے شیروں میں تصوف کا رنگ بڑا تھا ہمارے شعراء جو چونکہ ان کا بہت سارا تعلق تصوف سے ہوتا ہے اور اگر کوئی عمل تصوف کا نا بھی مسافر ہو تو پھر بھی اس کے شعروں میں یہ انداز ضرور آ جاتا ہے یہ مسائل تصوف کے یہ طرح انداز بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے اگر باداکار نہ ہوتا تو چونکہ جو فارسی شعرا ہے فارسی میں چونکہ جتنا بھی ہمارا تصوف ہے وہ فارسی میں ہے تو جو شاید فارسی کا ہوگا تو اس کے شعروں میں تصوف کا رنگ ضرور ہوگا تو مرزا کتیل کے شعروں میں بھی تصوف کا رنگ تھا ایران سے کوئی شخص ان کے اشال پڑھنے کے بعد ملاقات کے شوق میں دہلی پہنچا اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی بہت بڑے صوفی کے شعر ہیں اور میں جا کے مرزا کتیل سے ملاقات کروں جب وہ مرزا کتیل کے مکان پہ پہنچا تو مرزا گھر پہ نہیں تھے گھر والوں نے کہا کہ وہ حمام پہ حجامت بنانے گئے تو وہ شوق زیارت میں کشاں کشاں وہاں جا پہنچا اور وہاں اس نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ مرزا کتیل کلسی پہ بیٹھا ہے اور حجام اس کی داڑھی مون رہا ہے اس نے تو کوئی اور نقشہ ذہن میں رکھا ہوا تھا لیکن جب یہ دیکھا تو حیر زدہ ہو کے کہنے لگا کہ مرزا یہ تم کیا کر رہے ہو تو شاید کو بات تو کر آتی ہے تو اس نے کہا اپنا منہ چھیل رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں چھین رہا اپنا منہ چھیل رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا تو اس سادے سے شخص نے کہا کہ مرزا تم جب داڑھی کو چھیل رہے ہو تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے باز کا تکریریں اثر نہیں کرتی اور باز کا تو ایک جملہ دل میں پیوست ہو گیا بس مرزا پھڑک کے نیچے گر پڑا اور کہا تعال اللہ چشم باز کر دی مرابا جانے جہاں ہم ناز کرتی تو نے تو میری آنکھ کھول کے رکھ دی تمہارے استاد ایک بڑی پیاری بات سنایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے مذہب کہ خانے میں یہ دیکھو اسلام لکھا ہے یہ پاسپورٹ ہمارا چیک کرو لو آپ ہمارے کرتے تھے میاں نہ تمہیں بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے تمہاری صورت ہی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ, آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے کتاب کا نام ہے بشر القیبا امام جلال الدین سیدتی الرحمٰ یہ کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے محدث سیدتی جنہیں خاتم المحدسین کہتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جن کو بہتر مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار اور محدث کا لفظ امام سیدتی کے لیے حضور کی زبان سے نکلے اس لیے جب حضرت محدث سیدتی کا نام لیا جاتا ہے تو محدث سیدی حضور کہا جاتا ہے ان کی کتاب ہے بشر القیب لائد حبیب اس میں ایک روایت ہے ایک شخص فوت ہو گیا تو نکیرین اس کی قبر میں پہنچے من ربوں کا مادنوں کا اس سے سوال شروع کیے تو جب ایک نے سوال کیے تو دوسرے نے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو شخص فوت ہوا تھا وہ اپنی داڑھی کے سفید بالوں پر سرخ مہندی کا خضاب کرتا تھا تو ایک نے سوال کیا اور دوسرے نے اشارہ کر کے کہا کہ تُو اس کو پوچھ رہا ہے تو کون ہے تیرا رب کون ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے تو اپنی صورت ایسی بناؤ کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ مستفا کے بولے اچھا اگر داڑھی چہرے کے حسن کو اضافہ نہ دیتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی بھی داڑھی نوگنے اگنے یہ جمال اور حسن میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے آج کل وہ کمپیوٹر پہ ہر چیز بنا بنا کے دیکھی جا سکتی ہے میں اگر اپنی شکل کو اللہ داڑھی کے بغیر دیکھوں تو میں عجیب سا لگوں اور آپ اگر دیکھیں تو داڑھی والے دیکھیں تو داڑھی کے بغیر وہ عجیب لگے اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ذرا کمپیوٹر پہ اپنی صورت داڑھی والی بنا کے دیکھیں ان کو ضرور سمجھ آئے گی کہ داڑھی میں جو حسن ہے وہ ایسے نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کو داڑھی دی ہے اور اعلی حضرت اس حسن کو بیان کرتے ہیں ذرا غور کیجیے ماہ کو گیرے ہوئے ہے سنہری کرن چاند کے گرد نور کا حالہ ہونا تو اللہ فرماتے ہیں حور کے چیری کے گرد حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی کا جمال کیا ہے ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن یا لبے جو ہے خورشید پرتو فگن موج دریا رواں ہے کنارے چمن خط کے گرد دہن وہ دنارا پبن سبزائے نہر رحمت پہ لاکو ثنا نہر رحمت کے گرد سبزہ اگا ہوا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ شاہو نے حضور علیہ السلام کو وہ یہ نور نصیب فرمایا ہے اور آکا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہمیشہ اس کو شیار رکھا ہے باقی اس عنوان سے بڑی حجتیں اور بڑا کچھ بڑے فلسفے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی باتیں کچھ لوگوں کی تسکین کا سبب بھی ہوتی ہیں وہ کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے تو بات لوگ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ یہ یہاں کے بات تو بڑی معقول ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہاں تو کہا جا سکتا ہے دین میں روزہ ہے روزے میں دین نہیں دین میں حج ہے حج میں جو ہے وہ دین نہیں تو اس طرح تو ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو دین میں داڑھی ہے داڑھی میں دین نہیں تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ہلکا کرنے والی بات ہے باقی اللہ توفیق نصیب فرمائے تو یہ سبزۂ خط ضرور سجانا چاہیے اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے نہ یہ ہے کہ الٹا مزید اس کو مختلف جو ہے وہ گجتوں سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں اور یہ صرف میرے حضور کی سنت ہی نہیں ہے سارے نبیوں کی سنت ہی اور اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ جمال نصیب فرمایا تھا حضور کو اور جتنی سونی داڑھی میرے حضور کی تھی کسی اور کی نہیں حضرت ام محبت سلام اللہ علیہ حضور کی داڑھی کے بارے میں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسیف اللہ حضور کی مبارک داڑی کثف تھی بال الجھے ہوئے نہیں تھے نکھرے ہوئے تھے اور بڑی واضح تھی اور حضور کی داڑھی کشادہ تھی حضور کا دہن مبارک وہ دہن جس کی ہر بات بکیے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام حضرت جابل بن سامور تعالی فرماتے پرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی الفام حضور علیہ السلات و کشادہ اور فراغ فم کے مالک تھے دلی کی تشریح ابن عصیر نے نہایا میں یہ کی ہے دلی عظیم الفم یعنی حضور علیہ السلام کا منہ فراغ تھا اور کشادہ تھا اور یہ منہ کا حسن ہے اور منہ کا جمال ہے دو ہونٹوں کے کھولنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو منہ کہتے ہیں اور یہ کشادہ ہو تو یہ حسن ہے اور یہ بہت کم ہو تو حسن و جمال کے منافی ہے اور آکا کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا حضور علیہ السلام جب گفتگو اشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں حضور کبھی مزہ فرما ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزہ میں فرمایا تھا تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا آپ کا قریب گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد سے ابا نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزہ فرما رہے ہوتے ہیں تو حضور نے شاید فرمایا اوپ تو فول نبسی ابن عمر لکھا کرو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ما یق جو من ہو اللہ حق اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا میں <تصفح> غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں میں مذہب میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں حضرت ابو حرت رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور تو دائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں تو حضور نے شاہی انی لا الہ الا پا کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ ہم لوگ مزہ میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں معذرت کرتے پھرتے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تباہ کا وہ نور نصیف فرمایا ہے اور اکا کریم علیہ السلاط اسلام کو وہ اعتدال نصیف فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے مزہ میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ایک سے آبی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے سفر پہ جانا تاز کرتا حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجئے تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا اس دیر کی زور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو تو یہ مزہ ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اتباد سے کچھ لمبے ہوں گے تو حضور ان کو از راہ مزہ فرما دیا کرتے تھے یا زلیہ دین اے دو ہاتھوں والے اب مزہ بھی ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے یا زل حض و اے دو کانوں والے مزہ بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں تھا اچھا لطف کی بات ہے کسی نے حضرت ذوال سے پوچھا احدیث میں ان کی ایک حدیث ہے حدیث ذوالدین عصر کی نماز میں دو حقت کے سر پہ حضور نے سلام پیش دیا تو حضرت ذلین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکوثرات امن سیتا حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے اللہ اکبر صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے یہ دوسری بات کی بخاری کی روایت ہے اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے دو حقت کے سر پہ سلام پھیر دیے پھر حضور نے نماز پڑھائی حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت نے پھر حضور نے کلام فرمایا ہے پھر صحابہ نے کلام فرمائے اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی ہے معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے نبی سے کلام کریں تو نماز السلام نبی یہ نبی یہ سے ہی تو کلام ہو رہا ہے اس حدیث کو حدیث زل یدین کہتے ہیں اچھا کسی نے حضرت یدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں زل یدین کہتے ہیں تمہارا نام تو نہیں نا زل یدین دو ہاتھوں والا یہ کوئی نام تو نہیں یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا بتاؤ اصل نام کیا ہے حضرت ذوال جدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا <تصفح> ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا محبتوں کا ہی تو حضور ان کو ذل کہہ کے پکارا کرتے اس کا ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی ہے اصل کہتے حضور دعا کرو جنت میں جاؤں فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اس نے رونا شروع کر دیا کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا نہیں سکتی تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا تو حضور کر مسکراتے جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی, جائیں گی جو جائیں گی جوان ہو گئے گیا <تصفح> تو یہ سچ تھا اور مزہ بھی تھا تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا رہا حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کانا نبی یقم آفسانہ بج ہن احسانہ کہتے تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھی اب حضرت براہ بن آزم رضی اللہ تعالی انگو سے سنیے کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل شاہ بتی وزی کہتے ہیں کہ ایک دن عشاہ کی نماز تھی حضور نے بتی وزئی تون یہ سورت تلاوت کی فلم اسما سوتن احسن منہ کہتا ہے اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں آآ اللہ, آآ اللہ اکبر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسنہ کہتے ہیں حضور کا لہجہ مشہور کن تھا آواز خوب خوبصورت اور لہجہ مشہور کن اللہ اکبر حضرت ام مابد رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کانا فی سوتے ہی سہ حضور کی آواز گونجدار تھی روب دار تھی بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی حیبت انوکھی ہی ہوتی اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی حضور کی آواز کا یہ موجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی میں اگر بولوں تو زور سے بولوں قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی لیکن یہ حضور کی آواز کا موجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں ایک لاکھ چوالیس ہزار کا جتما تھا حجت الوداع ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں اللہ اکبر حضرت ریرے نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبدالرحمان بن مواز کرتے ہیں کہتے ہیں نص مو ماں یقول ہو گا ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھے. آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لارڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو دور لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا لارڈ اسپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود لیکن ایک لاکھ چوالیس ہزار کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں جس کا بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھیے حضرت عبداللہ اللہ ابن رضی اللہ تعالی انور کے جریل قدر صحابی بھی ہیں درباری شاعر بھی ہیں رضبائی موتا میں شہادت نصیب ہوئی ہے وہ آ رہے تھے جمعہ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ تو حضرت عبداللہ ابن رواق بنو غنم میں بیٹھ گئے اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا حضور نے کہا بیٹھ جاؤ وہ وہیں بیٹھ گئے آمد. یہ محبت و قالم تھا حضور علیہ اللہ اسلام کی آواز پر ان کا لمبا کہنا تھا حضرت جابر بن سامور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقانت صلاح کستن و خطب مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن سابورہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی درمیانی اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں تھی اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے بچے بھی ہوتے تھے خواتین بھی ہوتی تھی ان کا خیال حضور فرمایا کرتے ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری ساری رات قیام میں گزرتی وہ ہاں <متحد> تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر ہاں حضور کی بیٹی کہتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے ایک رات ایسی لمبی کر دے میں جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکوں تو اکیلے نماز لمبی پڑھ لے جتنی مرضی پڑھ لے لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا جائے حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد نبی میں آپ جانتے خواتین بھی آتی تھی بعض خواتین کے بچے بھی ساتھ آ جاتے اور وہ پیچھے بٹھا کے نماز میں شامل ہو جاتی تو بچے جب تنہا ہوتے تو رونے لگتے تو مئو کے دلوں کو کچھ ہوتا ممتا تڑپتی تو حضور کراط مختصر کرتے تھے <تصفح> حضور اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے یہ بات میں آپ کو عرض کروں آج اس بات کا خیال نہیں کیا جا رہا نہ ہمارے جلسوں میں نہ ہمارے خطبوں میں اور نہ ہماری تقریبات میں اسلام نے وقت کا بڑا خیال اور بڑا لحاظ رکھا ہے اس چیز کا بہت زیادہ اسلام نے جو ہے وہ خیال رکھا ہے کہ وقت جو ہے اس کو برباد نہ کیا جائے اور تھوڑے سے تھوڑا وقت لوگوں کا لیا جائے اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں زہر کی کتنے فرض رکعت رکھتے ہیں اور جمعہ کی دو دونوں میں اہم کون سا ہے جمعہ زیادہ لوگ بھی جمعہ کے موقع پہ ہوتے ہیں اور یہ تمام سے لوگ آئے ہوتے ہیں چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں لیکن اس کے باوجود اس کی دو رکھتے ہیں اور زہر کی چار رکھتے ہیں اہم زیادہ جمعہ ہے تو جمعہ تمبارک کی فرض رکھتے ہیں جو ہے وہ چار کیوں نہیں ہے دو کیوں کر دی گئی زہر کی جگہ پہ ہے دو کی جگہ خطبہ ڈال دیا گیا اس لیے دو رختیں کم کر دی گئی ہیں لوگوں کے وقت کا اسلام نے اتنا لحاظ رکھا اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ہمارا خطیب جو جان ہی نہ چھوڑتا لارڈ اسپیکر کی شاید یہ دین کی روح سے آشنا نہیں ہے حضور لمبا خطبہ نہیں دیا ہے لوگوں کا خیال رکھا ہے پھر کہنا پڑتا ہے کہ اونچی بولو سبحان اللہ کہو اور لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور کسی کو اگر کسی حاجت طبی کے لیے جانا بھی پڑے پھر اس کی تزریل بھی کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا قتل طریقہ نہیں ہے یہ خانہ ذات شریعت ہے کسی کی اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں حضرت جابر بن سامورا کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا حضور کی نماز بھی درمیانی ہوتی اس چیز کا حضول علیہ السلام لحاظ رکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے میں اگر اس عنوان سے کچھ کہنا چاہوں تو یہ بہت ساری باتیں اس عنوان سے کہنے کی لیکن مضمون جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں حضور علیہ السلام خطبہ جب ارشاد فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علام ازا خاتا با اشتدا گاداب جب حضور خطبہ کہتے تو حضور کے چہرے پہ چلانا جاتے اور حضور کی آواز بلند ہو جاتی اور آنکھوں میں سرخیاں آ جاتی اس انداز میں حضور خطبہ اشاد فرماتے ہیں حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ حضور کے خطبے کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیا تو پھر جب حضور میں گفتگو اشاد مائی فلم زکار کا سا ہل پسل سہ حتم تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں یہ حبت تھی خطبے کی حضرت کہتے ہیں, کہ کی کی کہتے ہیں کہ ایک دن حروج نے خط کا دیا فخر صاحب رسول اللہ وجوہ صحابہ نے اپنے سر جھکا لیے آواز آتی ایک سیاحی کہ قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بس ایسا جوش تھا کہ صحابہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر حضور نے پھر دوبارہ قسم اٹھائی تو سیاحا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے تیسری مرتبہ عروج نے پھر قسم فرمائی تو صحابہ جو ہے وہ ان کے ہوش ہی اڑ گئے اچھا تابی صحابی سے پوچھتا ہے جس نے یہ روایت بیان کی وہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ قسم کس بات پہ فرمائی تھی کیونکہ اہم بات حضور کو کرتے تو قسم اٹھاتے تو کہا یہ جو قسم جس سے آپ کا یہ حال ہوا یہ کس بات پہ فرمائی تو صحابی کہتا ہے تابی کو کسی کو ہوش رہی ہو تو بتائے کس بات پہ فرمائی یہ حال حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبے سے لوگوں کے اوپر تاری ہو جاتا جنت کا ذکر کرتے تو لوگ خوش ہو جاتے اور جہنم کا ذکر کرتے تو لوگوں کے دلوں کے اوپر حیبت تاری ہو جاتی اور اسی طرح جس انداز اور گفتگو کرتے گویا لوگ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت لوگوں کے اوپر تاری ہو جاتی وہ <تصفح> زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام اور آکر کریم علیہ السلام کی آواز کے حوالے سے بات چلی ہے تو سنیے حضور کیا فرما رہے کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو تو ایک شخص کھڑے ہو گئے یہ غالب حضرت اکلا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہر سال آیا کریں عقیق اللہ عام حضور خاموش رہے اور پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا حضور نے پھر فرمایا انہوں نے پھر سوال کیا حضور ہر بار خاموش رہے پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کسرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تو زیادہ سوال نہ کیا کرو لو کل تو نام لواج اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا ایک مسئلہ آپ مجھے پوچھیں اور مسئلہ کچھ اور ہو اور میں کچھ اور بتا دوں تو بعد میں مجھے معذرت کرنا پڑے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا میرے منہ سے یہ نکل گیا لیکن حرول کہتے ہیں لو کل تو نام لوا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا تو معلوم ہوا جو حضور کہیں وہی وہ شریعت ہے جو حضور کہیں وہی وہ نیند ہے اللہ اکبر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان فرمائی ایک دن حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ رضوائے قد میں سات ہجری کا موقع تھا کہ تشریف لے گئے راستے کے اندر ایک پانی کا چشمہ تھا اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی وادی میں اترتے تو اس کا نام پوچھتے کسی شہر میں دیہات میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے حضور کے سامنے حتیٰ کہ کھانا لایا جاتا اور کھانا وہ معمول کا نہیں تھا آگے تناول نہیں فرمایا تھا تو اس کا بھی نام پوچھتے یہ کیا ہے تو حضور تشریف لے گئے ایک چشمہ پہ نزول کیا تو حضور نے پوچھا کہ اس چشمہ کا نام کیا ہے تو جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے عرض کی اسمہ بہسان و ما ابو اس کا نام بحسان ہے اور ساتھ کی حضور اس کا پانی کڑوا ہے پینے کے قابل نہیں ہے بس حضور علیہ السلاد وسلام جلال میں آ گئے بل ہوا نعمان وہ ماحو تیے بن فرمایا نہیں اس کا نام بحسان نہیں اس کا نام نومان ہے پھر فرمایا اس, اس کا پانی کڑوا نہیں آج کے بعد اس کا پانی میٹھا ہے پتاوا جب لوگوں نے ڈول نکالا تو واقعی میٹھا وہ زبان جس کو سب بن کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت سلام جو کہیں وہی دین ہے حضور علیہ السلام السلام کے مبارک ہونٹوں کے بارے میں بہکی نے بہت ساکر نے روایت بیان کی ہے کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان عباد اللہ شفاطین و فمن۔ اللہ کے جتنے بھی بندے ہوئے ہیں سب سے زیادہ سونے اگر ہونٹ تھے تو وہ میرے حضور کے پھر کہتے ہیں کہ حروس جب منہ بند کرتے تھے تو ہونٹ پھر بھی سونے تھے آہ! کچھ لوگ ہیں کہ منہ کھولیں تو ہونٹ اچھے ہوتے ہیں لیکن جب منہ بند کر دیں تو پھر ہونٹوں کی وہ ساخت نہیں رہتی کچھ لوگ ہونٹ بند کیے ہوئے ہوں تو پھر بڑے لگتے ہیں لیکن جب کھول دیں تو پھر ان کی وہ لک نہیں ہوتی وہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن مستفی کریم ہونٹ کھولیں تو پھر بھی گلے قدس کی پتیاں آہ! ہونٹ بند کریں تو پھر بھی گلے قدس کی پتیاں. اللہ اکبر پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لبا صورت خاں کے لال یمن اللہ اکبر حضور کے ہونٹ بہت خوبصورت تھے اور آل عزت فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے مبارک منہ کے بارے میں پیچھے لفظ گزرا آپ نے سنا دلی الفم کا لفظ ہے اس کی تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے زبول و شفا طے ہے وہ دکھ و حسن و حسنو ہما اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ حضور کے ہونٹ پتلے نرم و نازک حسین اور خوبصورت تھے یہ جو ہے وہ دلی کا مفہوم ہے جن کی نظہت پہ قربان ہے جنان جن سے شرمندہ لال یمن بے گما جن پہ ہر وقت وکے علا کی ربا پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت <سلام> <سلام> اللہ اکبر حضور علیہ السلام السلام کے ان ہونٹوں پر اکثر تبسم رہتا حضور علیہ السلام جب لوگوں سے ملتے تو حضور تبسم سے مسکراتے ہوئے ملتے ویسے تنہا بیٹھے ہوتے تو ہیبت الہی ہی چاہیے ہوتی اور بات کا ایسا کوئی دیکھتا اچانک تو وہ ڈر جانا ہیبت اتنی ہوتی لیکن جب لوگوں سے کلام کرتے تو حضور علیہ السلام مسکرانے والے تھے اور صحابی کہتے ہیں ماں کانا داہے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبسمن حضور کبھی ہنستے نہیں تھے بلکہ حضور مسکراتے تھے اور فرماتے ہم نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا بھی نہیں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اللہ اکبر بلکہ لوگ آتے حضور کو مسکراتا ہوا دیکھ کے اپنے دکھ بھول جاتے اللہ اکبر حضرت بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسی پڑے اس تبسم کی عادت لکھ اللہ اکبر کبھی کبھی حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہسے بھی ہیں اور وہ خاص خاص کبھی کبا کے ایسا ہوتا لیکن وہ بھی ایک حد تھی کبھی ایسا نہیں ہوا حضور مسکرائے ہوں اور ہسے ہوں تو حضور علیہ السلام کے حلق کا گوشت جو ہے وہ لٹکتا ہوا جو ہوتا ہے وہ نظر آیا ہو لیکن حضور کی داڑے نوازس یہ صحابہ کو کبھی کبھار نظر آ جاتے تھے اور اس کی مختلف اوقات میں حضور علیہ السلام کی کیفیت ہوتی تھی آؤ ایک دو حدیث دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو آخر میں جہنم میں نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں, جنت میں جائے گا اللہ تعالی جل شاہ نو کی خدمت میں جب حاضر ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے اس کی بڑی تمنا ہوگی یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے اللہ تعالی فرمائے گا فائنہ لکل عظیم تمنائی تو نے جو مانگا ہے میں نے تجھے سب کچھ دے دیا اشراتا دنیا اور روئے زمین جتنی ہے پوری کائنات ہے اس سے دس گنا اور اطار کیا اللہ اسے اتنا عطا کرے گا یہ سات بدل اعظموں پہ پھیلی ہوئی آئے تو دس مربے کسی کے ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی کتنی پراپرٹی ہوگی اس دنیا سے دس گنا جو اس نے مانگا اس کے علاوہ اللہ اکبر تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ جا تجھے جو مانگا وہ بھی دیا اور اس ساری دنیا سے دس گنا اور زیادہ دیا فیبول <الْمَالِك> ہو اط خود وہ بندہ حیرت ددا ہو گئے گا مالک تو بادشاہ اور میرے سے مذاق کر رہ اتنا کچھ اللہ اکبر کالا فلاں کر کا رسول اللہ صلی اللہ علامہ داہے کا حتہ بدت نواز حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب حضول نے یہ بیان کیا تو میں نے دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں اتنا مسکرا رہے ہیں کہ حضور کی داڑیں بھی نظر آ رہی محدس اعظم علیہ الرحمٰ حضرت علامہ مولانا سدار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل بادی جب یہ حدیث بیان فرماتے تو شاگردوں کو کہتے یار ہسو اور خود بھی ہستے کہتے یہاں ہنسنا بھی دور کی ضرورت اللہ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک خاص موقع پہ جب ایک صحابی کو جس نے روزہ توڑ دیا تھا اس کو حکم دیا کہ تو ساٹھ دوزے رکھ تو اس نے کہا کہ میں اگر ساٹھ رکھنے کے قابل ہوتا تو ایک ہی کیوں توڑتا پھر کہا اچھا غلام آزاد کر دے اس نے کہا میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا حضور نے فرمایا اچھا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یہ آخری حال ہے اس نے کہا میں خود مسکین اب یہ تین ہی ہمارے پاس حال ہے اگر کوئی کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہمارے مسئلہ پوچھنے والا اگر پوچھے گا تو کہیں گے کہ تجھے کس نے کہا تھا توڑا یہ تو کرنا ہی پڑے گا چاہے وہ دادو تھا لیکن بیٹھ جائے وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری تو کوئی شخص جو ہے وہ کھجورے لے آیا آقا آکا نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والا کی طرح وہ آدل ہو گیا فرمایا یہ لے کھجورے اور جا کے ساٹھ لوگوں میں بانٹ لے کام بن گیا لیکن وہ کیا کہتا ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی پڑ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا خود کھا لے اور بچوں کو کھلا لے تیرے روزے کا کفارہ تھا تو اس وقت حضور کی اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی دارے نظر آئے تو یہ کچھ مواقع تھے اچھا حضور کے مسکرانے کی کہانی شروع ہوئی ہے تو اور تم ایک ایسی بات آج سناؤں حضور کے مسکرانے کی تمہارا دل بھی ہنسے گا اللہ اکبر آنکھوں سے شاید محبت سے آنسو بھی آئیں لیکن دل مسکرائے گا کہ کتنا کرم ہے رسول اللہ کا اللہ اکبر ان ہونٹوں کی کہانی سنیں حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو لاہد میں اتارا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لاہد میں اتارا آمد کہتے ہیں جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور کے لب جمبش میں ہیں مجھے شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں فاط نی تو حضونی میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا آمد آمد آمد کہ میں سنوں تو صحیح کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں فاط ن تو حضونی ان دہا سمی تو وہ ہوا یقین میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ مار پھر لے امت تھی اللہ میری امت کی فخبار تو ہم لہٰذا کہتے ہیں جو قبر کے آس پاس کنارے پہ کھڑے تھے میں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے ان کو بتائی ف ہم میں نے ان کو بتایا لہذا یہ ساری بات فخب ہم لہٰذا میں نے یہ ساری بات انہیں بتائی تو سارے امت پر حضور کی شفقت سے جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا قریب نبی کے ساری زندگی میں ساری زندگی میں پتھرے پتھوں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے روتا رہا اور آج قبر میں بھی ہمارا دکھ لے کے جا رہا اللہ اکبر آئیے حضور کے دانتوں کا ذکر کریں اللہ اکبر یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ کے موقع پہ حضور کے دند ٹوٹ گئے تھے ایسا نہیں ہوا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دانت جو ہے وہ نہ رہنے دے اور یہ حسن میں کمی کا باعث ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں اور پھر آگے کہانیاں لوگوں نے چھیڑی کہ ویسے کرنی نے 32 کے 32 توڑ لیے اور بہت کچھ کہا یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے یہ حضرت ویسے کرنی کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے اچھا لیکن حضور کے دندان کے ہلکے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے سارے دانت دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا اچھا کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ عہد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے ہیں اور دانتوں سے انہوں نے وہی یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے اللہ حکمر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا وہد سے تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے تو یہ بھی آپ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا دانت نظر ہی نہ آئے نور ہی پیدا ہوا اب سنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا جسمی کلاما رویا کنور یا سنایا ہو کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھپ چپ کے نکل گئی ماحول کے اندر اجالی پھیل گئے حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا کچھ سنایا حضور کے دانت چمکدار تھے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علام اپنا جس نہیں آتا حضور کے دانت کو شادہ تھے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حضور کے دانتوں کا جڑاؤ بڑا مضبوط تھا اللہ اکبر امام بصیر علیہ الحماء کو کون نہیں جانتا یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے جب وقت آ آیا امام بشیری کو فالج کا حملہ ہو گیا اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے جو نظرانے دیا کرتے تھے اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے بندہ بیکار ہو گیا چھوڑ گئے امام بشریری پائی پہ لگ گئے ایک دن رات کا موقع ہے شام گہری ہو گئی بوسیری کے دل میں خیال آیا کوئی پرسانے حال نہیں رہا ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے تو سوچا کیوں نہ اس کا کسیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے اچھا قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا بشیری قصیدہ لکھ کے سو گئے مقدر جاگے حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا بشیری جو کسیدہ لکھا سناؤ تو صحیح امام بشری نے رات ہاتھ گئی وہ قصیدہ حضور کو سنایا آقا کریم نے دستے شفقت امام بشری کا پھیرا اور پھر حضرت امام بشری کو چادر عطا کی کسیدہ بردا کو قصیدہ برزدا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی اقبال بھی کہتا اے بوسی را ردا سلمہ مرا بخشائی اے بوسیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظریں کروں اللہ فکبر اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شیروں کی داد نہیں مانگتا تم نے مجھے کیا داد دے دی ہے شیروں کی میں اپنے شیروں کی داد گمبند خدرا کے مکین اللہ فکبر تو وزور علیہ السلام نے چادر عطا کی امام بشری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑے اور پورا بدن سلامت ہے بس فوج غسل کیا وضو تازہ کیا اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تحجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں امام بشریری بالکل تندرست ہیں گزر رہے تھے راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا دیکھ کے بوشیری کو کہنے لگے بوشیری رات والا کا تو سناؤ بوسیری نے تجاحل عرفانہ کہتے کون سا قصیدہ کہاں بھول گئے اور یہ چادر کہاں سے آئی ہے جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا امام بوسیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا مقبول کیوں نہ ہوا حضور نے قبول کیا اچھا فارسی کا کلام ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے لیکن یہ قصیدہ بردا عربی میں ہے پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جم رہا ہے عرب ہو وہ بھی جم رہا ہے فارسی دان وہ بھی جم رہا ہے یہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے لیکن قصیدہ بردا میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردا کی جان ہے حضرت ملا علی کاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کیا کا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وہ شیر, شیر ہے واقعا واقعا شیر حضرت مام بصری کہتے ہیں کا انا ملول مک نون وی سزا فلم میں من تک من ہو و متبسے میں حضور آپ کے منہ میں مبارک داند ایسے ہیں آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیب کے اندر قیمتی موتی ہوں اللہ اکبر حضرت دی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ مستم کان تتو حاطم کہتے حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں کہ حضور علیہ السلام کے حلق میں لٹکتا ہوا وہ گوشت کا حصہ نظر آئے بلکہ حضور تبسم ہی فرمایا کرتے تھے اور آکا کریم علیہ السلام کے مبارک دانت تبسم سے جو ہے بادہ صحابہ نے دیکھے ہیں حضور کے دانت تو سونے ہیں ہی آکا کریم کی خدمت میں ایک صحابی ہے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں حضور نے پڑھو اس نے ایک شعر پڑھا دو پڑھے پانچ پڑھے دس پڑے بیس پڑے پچاس پڑے سو پڑے دو سو شال پڑ حضور اتنے خوش ہوئے فمائے فا کا اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے اللہ تیرے منہ کی مہر حضرت کرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی ہے ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے اللہ اکبر وہ کمال حسن دانتوں کا جس کی زو سے ملے راستے دور کے جس کی زو سے ملے راستے دور کے دن پھرے بخت شب آئے مور کے جن سے برسے گوہر حسن نے مستور کے جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان سے کی نظرت پہ لاکھوں لا کر حضور کے مبارک رخساروں کا ذکر کرتے ہیں حضرت ہند بن نبی حالہ ندی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ لدین کہتے ہیں حضور علیہ السلام سہ الخدین تھے حضور کے مبارک خد رخسار سہل تھے اب سہل کا مفہوم کیا ہے امام صالحی نے سبل الہدا و رشاد کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے قلیل لہن رکی کل گوشت تھوڑا اور جلد خوبصورت اور نرم حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یا دل حضور کے مبارک رخسار چمکدار اور سفید دین حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یدل اللہ اکبر حضور کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں ابو کو کی والدہ ان کی خالہ جان یہ ابو کا صافہ نوعمر لڑکے تھے اپنی خالہ کی بکریاں چڑھایا کرتے تھے ایک دن بکریاں لے کر کے ادھر چلے گئے جدھر حضور تھے اچھا بکریاں بھول گئی اور پھر حضور کو دیکھتے رہ گئے شام کو جب واپس آئے تو بکریاں خالی پیٹ تھی ماں نے کہا خالہ نے کہا کہ آج بکریاں خالی پیٹ لے آئے ہو کدھر رہے ہو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں آقا کریم کی زیارت کرتا رہا سارا دن ادھر گزر گیا چونکہ یہ مومن نہیں تھے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم نے ادھر نہیں جانا اب ابو کو سے یہ گزارا نہ ہو حضور کے دیکھے بغیر چین نہ آئے تو جب بھی وہ جائیں تو بکریاں بھوکی رہ جائیں تو پھر چوری پکڑی جائے تو ایک دن بڑے پریشان ہوئے تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور میری ماں نے بھی اور خالہ نے بھی آپ کے پاس آنے سے مجھے روکا ہوا ہے اور میں جب آ جاتا ہوں تو بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں تو واپس جاتے ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو پھر گیا تھا تو میرے پہ سختی ہی کرتے ہیں حضور نے سمایا تو بکریاں ساتھ لیا ابو کلسافا کہتے ہیں اگلے دن میں بکریاں ساتھ لے گیا اچھا ہوتا یہ تھا کہ جس دن وہ حضور کی زیارت کر کے آتے اس دن بکریاں بھوکی ہوتی اور جس دن زیارت نہ کر کے آتے تو اس دن خود بے چین ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ آج گئے ہیں یا آج نہیں گئے آج ابو کا حضور کے حکم سے بکریاں ساتھ لے گئے حضور نے بکریوں کی پشتوں پہ ہاتھ پھیر دیا اچھا واپس ابو کفا گئے تو بکریاں بھی رجی ہوئی ہیں اور ابو کلسافا بھی سیلاب ہر والے پریشان ہو گئے کہ اگر یہ گیا ہے تو پھر بکریاں کیوں رجی ہیں اگر یہ نہیں گیا تو خوش کیوں ہے کہ ابو کلسافا سچ بتا ماجرہ کیا ہے ابو کلسفا نے کہا پھر کام بن گیا کہ اس لیے کہ میں بکریاں بھی ساتھ لے گیا اور پھر کہا میری خالہ اور میری ماں تم مانتی نہیں ہو اچھا میرے کہنے پہ ایک بار تم بھی ملاؤ اس کے بعد رکنا اور پھر میں رک بھی جاؤں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو کلصافا کی ماں ابو کو کی خالہ اور حضرت ابو کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے زیارت کی حاضری ہوئی واپس چلے تو ابو کل بے چین تھے کہ کیا کچھ بولے کچھ رائے دیں تو ابو صافا نے پوچھا خالہ جان بتاؤ نا امی جان بتاؤ نا تو ابو کو کی خالہ نے جو لفظ کہے ان کی ماں نے جو کہا سنا کہا ماں رہنا مسلا حاضر راجو لے آسان حضرت ابو ابوبا کی خالہ اور ان کی ماں کہنے لگی بیٹے ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا ہی اتنے سونے چہرے والا کبھی دیکھا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سونے چہرے والا کبھی بلا ان کا اور اتنے ستھرے کپڑے والا بھی نہیں دیکھا اتنے ستھرے لباس والا بھی نہیں دیکھا بلا علینا کلامن اور اتنی مٹھی بولی والا بھی نہیں دیکھا برائے کنور جو ممفی ہے ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی اللہ فکر حضرت ابو رضی اللہ حضرت فرماتے ہیں ما ان آنکھ سا نہ میرا رسول اللہ میں نے حضور سے سونی شہ کوئی دیکھی نہیں انسان تو انسان رہا کوئی شہ نہیں دیکھی کاننا یہ کے میں بولے دیکھتے کہ ایسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو خدا نے پن چڑیا جان محمد ڈنڈالیا خدا نے حسینہ جمیل دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دیا حضرت جاوت بن سامونا کہتے ہیں کہ ایک دن للادہ تھی چودہ رات کا چاند چڑھا ہوا تھا حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑ کے مربع اس طرح تھے میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائزہ ہوا اندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سوڑے اللہ حکبل آؤ حضرت قاب بن مالک کی بھی سنیے رضی اللہ تعالیٰ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ اکبر حضرت رضی اللہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم، حضور, اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، حضور کا رنگ چمکدار تھا کانا ال کوہ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جو پسینے کے قطرے تھے وہ موتی لگتے تھے یہاں اعلی حضرت کا ایک اسلوب ذرا دیکھیے آپاش کر اٹھیں گے اور ساتھ کسی نے تزمیم کی ہے اور کمال کرتی حضور علیہ السلام کے مبارک چہرہ انور کے اوپر جو پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں مصحف نور پر آب زر کا برق آپ شہر اقبال کے باسی ہیں تو مجھے تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور کا مبارک چہرہ اور چہرے کے اوپر حسین قطرے شبنمی قطرے حضور کے چہرے کے اوپر پسینے کے نمودار ہونے والے قطرے ایسے ہوتا جس کا قرآن کے اوپر پارا چڑا ہوا ہے اللہ مصحف نور پر آب زر کا برک یا کفے ہور پر موتیوں کا طبق یا کفے ہور پر موتیوں کا طبق من رانی میں ہے فقد را کی رمک آگے ہو کیجیے شبن میں باغ حق شبن میں باغ حق یعنی رخ کا ارک شبن میں باغ حق یعنی رخ کا ارک اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام اس کی سچی براکت اس کو سچی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے رخ نور کے اوپر جو موتیوں کی چمک تھی اللہ اکبر کانا ارک الح اللہ اکبر اور اعلی حضرت کے اس انداز محبت کو بھی دیکھیے جن کے آگے چراغے کمر جل ملائے ان ازاروں کی تلاد پہ لاکھوں سلام اچھا اقبال کی بھی سن لیجیے وہ کہتا ہے شس جہت روشن ز تابے روئے تو شش جہت روشن ز تاب روئے تو تر کو کو ارب ہندو تو کہتے ہیں یہ سات سمتیں جو ہیں محبوب آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہے سارا زمانہ آپ کے چہرے سے ہی چمک رہا ہے شش جہت روشن ز روئے تو ترکو کو عرب تو گرد تو گردی میں کام یکاہ حضرت ربی بنت محبت سے حضرت امار ابن یاسر کے ایک پوتے نے پوچھا کہ تم بتاؤ حضور کیسے تھے تو وہ فرمانے لگی لو را ہو رہتا شمسا تالیا تن بیٹے کیا بتاؤں اگر تو حضور کو دیکھ لیتا نا تو تو کہتا کہ چاند چڑھ گیا ہے سورج طلوع ہو گیا ہے اللہ اکبر حضرت ام امرمن سعید آشا سے روایت لے اللہ اکبر حضرت عائشہ چونکہ حضور کے حسن کی مداخان بھی ہیں اور حضور کے حسن کو جس انداز میں انہوں نے دیکھا ہے اور پھر حضور بھی ان کے سامنے ناز میں آتے کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری نا اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کیفا ترین یا عائشہ آشا بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں آج حسن خود ناز میں آگے تلینی آ گیا کیفا توری نی یا عائشہ آشا بتاؤ نہ کیسا لگ رہا ہوں مومن کہتی ہے میں نے کہا حضور چادر کی سیاح نے چہرے کی سفید چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو دکھایا ابل مومن سے کن تو اخیتو عقیت ایک دن میں سوئی سے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئے فتح فلم اک میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن سوئی ملی نہیں اللہ اکبر فلم اک در علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور تشیف لے آئے تو حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی نا کہتی ہیں فاتح بیا نہل براتو بے شوائے اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر اللہ اکبر کتنا خوبصورت چہرہ تھا حضور کا اچھا میری آزو یہ تھی کہ حضور کی داراز بینی کا ذکر بھی کروں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر بھی کروں حضور کے ابرو کی کہانی بھی چھڑوں اور دو ابرو کے درمیان جو محراب بنتا تھا اور اوپر سے پھر زلف لٹک کے وہاں آتی اور اعلی حضرت اس کا نقشہ کھینچتے ہیں خم ظلمف نبی ساجد ہے محراب ہر دو ابرو میں اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کے دو ابرو کے درمیان جو محراب بنتا اور زلف جو خم دار تھی وہ لٹک کے نیچے آتی لگتا ایسا جستا زلف نبی محراب ابرو میں سجدہ کر رہی تو کہتے ہیں خم ظلمف خمے ذلف نبی ساجد ہے مہراب ابرو میں محراب ابرو میں حضور کی زلف سجدہ کر رہی ہے سجدے میں کچھ پڑا جاتا ہے نا تو زلف کیا, کیا رہی ہے ذرا غور کیجیے اللہ اکبر خمے زلف نبی ساجد ہے مہراب ہر دو ابرو میں خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کارانا امت کا خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کارانے حضور کی چمکدار پہشانی حضرت جیسا کہتی ہے کہ اگر ابو کبیر الضولی ہوتا نا تو حضور کی پہشانی کو دیکھ کے اسے اپنے شیر یاد آ جاتا کہ میرے شیر کا مستاق یہی ہے پھر حضور کی زلفیں اور پھر آقا کریم علیہ فلاط و السلام کا خشن و جمال میری تمنا یہ تھی تو میں نے کہا تھا کہ بقیہ اگلے جو ہے وہ مہینے عرض کروں گا لیکن تیرے اوساف کا ایک بات بھی پورا نہیں ہو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اچھا ہوا کہ ہمیں ایک موقع پھر مل گیا کہ حضور کے حسن کا ذکر کریں گے اچھا پچھلا مہینہ فروری تھا اور یہ مہینہ مارچ ہے اگلا مہینہ اپریل کا ہے اور یہ تینوں مہینے بہار کے ہوتے ہیں اور جانے بہار کا ذکر ہو رہا ہے گل بھی کھلے ہوئے ہیں اور حضور کے حسن کا ذکر بھی چھڑا ہوا ہے ان شاء اللہ اللہ نے زندگی رکھی نہیں تو اب پھر دوبارہ اسی نمان سے باتیں آپ کے گوش گزار دوں گی اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا لون صاف کے ہر ہر گوش میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا